بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عدى وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي محترم مسلمان بھائیو بہنو اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد ابو سوری حفظه اللہ کی کتاب دعوة المقاوم الاسلامیہ العالمیہ سے ہمارا سبق پہلے حصے کے مقدمے میں مستویات المقامہ کے عنوان سے جاری ہے الحمد للہ مستویات المقامہ کا معنی ہے مقابلے کے درجات استاد سوری حفظہ اللہ فرما رہے ہیں کہ مقابلے میں حصہ لینا اور جہاد فی فیصب اللہ کے میدان میں اترنا اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف اسلحہ اٹھانا یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے ہر شخص تین درجوں سے گزرتا ہے کتنے درجوں سے تین درجوں سے گزرتا ہے سب سے پہلے العاقفت الدینیہ ال اسلامی دینی جذبہ دوسرے نمبر پر ارادت القتال جنگ کی نیت تیسرے نمبر پر جہادی عقیدہ اور جہادی نظریہ میرے دوستو اسلامی دینی جذبہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ دین کے عمومی معلومات کی بنا پر پیدا ہوتا ہے نمبر ایک یا طبعی طور پر شرافت اور اپنی عزت و ناموس پر غیرت اور غرور کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے نمبر دو یا خاندانی طور پر تو کوئی شریف یا غیرت مند انسان وہ نہیں ہے لیکن شخصی طور پر اس کے اندر غیرت اور کسی کی ماں تختی قبول کرنا ممکن نہیں ہے غیر انسانی کوئی کام کرنے کا وہ تصور نہیں کر سکتا نمبر تین یہ تمام چیزیں مل کر دینی جذبہ وجود میں آتا ہے ایک شخص کے پاس دین کی معلومات موجود ہیں لیکن خاندانی اعتبار سے اور شخصی اعتبار سے بےغیرت ہے تو اس کے اندر دینی جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا ایک شخص کے پاس دینی معلومات ہیں ساتھ ساتھ خاندانی اعتبار سے بھی بہت ہی شریف اور بڑے خاندان کا ہے لیکن شخصی طور پر بےغیرت ہے تو اس کے اندر بھی دینی جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ان تینوں صفات میں سے کسی ایک صفت کا موجود ہونا ضروری ہے بات سمجھ رہی ہے کہ وہ خاندانی اعتبار سے تو کوئی شریف زیادہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس دینی معلومات ہیں یا مثال کے طور پر وہ شخصی طور پر ذاتی طور پر غیرت مند انسان ہے اگرچہ دینی معلومات اس کے پاس نہیں ہیں پیشے کے اعتبار سے نائی ہے جن کو معاشرے میں کمتر سمجھا جاتا ہے اگرچریت میں ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہر وہ قصب ہر وہ پیشہ جو کہ حلال ہے اس کا کرنے والا بھی باعزت ہے لیکن معاشرے میں ایک بات رواج پکڑ چکی ہے کہ ان کو کم سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑی غیرت ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کسی امریکی کو پر حملہ ہو جاتا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیچ ذات کا آدمی ہے نا حضر اللہ یہ تو ہندوؤں کی باتیں ہیں یہ تو مسلمانوں کی باتیں نہیں ہیں تو جس شخص کے اندر غیرت موجود ہو چاہے دینی معلومات اس کے اندر موجود نہ ہو تو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اس ظلم کے خلاف اس قبضے کے خلاف اور اس تشدد کے خلاف کچھ کرنا چاہیے اور اس کے لیے تدعی طور پر ایک رد عمل اس کے اندر وجود میں آتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے دین ہماری ثقافت اور ہمارے وطن پر لوگ حملہ لوگ اس کی عزت کو میں ملا رہے ہیں تو اس کے اندر ایک تبعی رد عمل پیدا ہوتا ہے ان حملہوروں کے خلاف اور قبضہ کرنے والوں کے خلاف اور ان کے نوکروں کے خلاف ایجنٹوں کے خلاف یہ جذبہ صاحب جذبے کو میدان میں نکلنے پر مجبور کرتا ہے پھر وہ غیر جہادی احتجاجی اور غیر و غذب بڑھکانے والے کاموں میں مصروف ہوتا ہے اور اس کے ضمیر میں یہ جذبہ جتنا زور پکڑتا ہے اتنا اس کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے تو یہ ہے دینی جذبے کا بیان کہ اسلامی دینی جذبہ مسلمان شخص جس کے اندر دین کی تھوڑی سی بھی معلومات ہوں اور اسے یہ معلوم ہو کہ میں مسلمان ہوں اور میرا دین جو ہے مجھے ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے ان دشمنوں کے خلاف کچھ کرنا چاہیے بات سمجھ میں رہی ہے پھر دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے ارادت القتال یہ ارادت القتال یعنی جنگ کا ارادہ یہ بنیاد ہے جہاد کی اور دشمن کے خلاف کچھ کر گزرنے کی بنیاد ہے ظاہر سی بات ارادہ نہیں ہے دینی جذبہ ہے مولوی صاحب ہے بڑا حاجی صاحب ہے لیکن یہ کہ جنگ کا ارادہ ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا بات سمجھ میں ہے تو ارادہ میرے بھائیو ایک ایسی چیز ہے جو کہ عقل میں اور دل میں اور انسان کے نفس میں وجود میں آتا ہے تاکہ وہ کوئی کام کرے وہی اول مراحل العمل ہر کام کرنے کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ارادہ ہوتا ہے نیت ہوتی ہے وہ بھی دونیا ارادے کے بغیر نیت کے بغیر انسان کوئی کام تو نہیں کرتا پھر دو پاگل ہوگا نا یا ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلائے جانے والا روبوٹ ہوگا جیسے یہ آرمی وغیرہ ہوتے ہیں کہ ان کو اوپر سے جو آرڈر مل جاتے ہیں اسی کے مطابق چلتے ہیں ان کو خود پتا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کو مارنا ہے ہاں مارنا ہے کیوں؟ اوپر ساڑ رہا ہے اور اللہ حفاظت فرمائے جب لوگوں کی تربیت صحیح نہیں ہوتی ہے جہاد کے میدان میں بھی اس طرح کے کام موجود میں آتے ہیں تو میرے بھائیوں کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ارادہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی ان منافقین کے بارے میں جو جہاد چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے یہ فرماتا ہے سورت توبہ کی چھیالیسویں آیت ہے ولو اراد الخروج لا عد له عده اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو وہ اس کے لیے تیاری کرتے ولكن کرہ الله ام بعاصهم لیکن اللہ تعالی نے ان کے کھڑے ہونے کو ناپسند کیا فسبقهم تو اللہ تعالی نے انہیں بٹھا دیا اللہ تعالی نے انہیں کھڑے ہونے نہیں دیا وقیل اق ادو مالقائدین اور ان کو کہا گیا کہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو بعض لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جہاد کے لیے نہیں آ رہے ہیں اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ فلان کو ہم نے دعوت دی لیکن وہ نہیں آ رہے تو میرے دوستو بات اس طرح نہیں ہے کہ وہ نہیں آ رہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں لا رہے تو صحیح جملہ یہ ہے کہ ہم نے دعوت دی لیکن اللہ تعالی ان کو نہیں لا رہے اور یہ جملہ ان کو بھی کہنا چاہیے کہ ہم نے تو آپ کو دعوت دی لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں لا رہے ہیں تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ اللہ مجھے نہیں لے کر جا رہا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ہزار بہانے وہ آپ کے سامنے بناتا ہے اور ہزار قسم کی باتیں کرتا ہے تو مقصد سب کا کیا ہے جہاد کے میدان میں نہ آنا لیکن سبب کیا ہے سبب کرے اللہ ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے آنے کو پسند نہیں فرماتا ہے اور جب اللہ تعالی کسی کے کسی عمل کو پسند نہ کرے تو یہ بہت خطرناک بات ہے جب ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رازق ہناز باللہ اللہ حفاظت فرمائے ہمارے کسی عمل کو ناپسند کر جائے ہماری کیا حیثیت دنیا میں رہ جائے گی اور آخرت میں ہم کیا مو دکھائیں گے تو میرے دوستوں یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہنا چاہیے ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ کہیں کسی بھی ہمارے عمل کی وجہ سے ہمیں ناپسند نہ کر لے ہمارا کوئی عمل اللہ کے ہاں ناپسند نہ ٹہرے اب دیکھیں یہ منافقین کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ جہاد کی تیاری نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا ارادہ ہوتا تو تیاری کرتے چونکہ ارادہ نہیں ہے تو تیاری نہیں کرتے پھر اللہ تعالی نے یہ نکتہ بھی ساتھ بیان کر دیا کہ اس کو میں خود ناپسند کرتا ہوں اس لیے اس کو میں توفیق نہیں دیتا ہوں ناؤز باللہ سما نعوذ باللہ میرے دوستوں یہ مسئلہ بہت خطرناک ہے کہ اللہ تعالی کی نظروں سے وہ گر جاتا ہے امام عبداللہ اعظم رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ امت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر چکی ہے اور جو امت اللہ تعالی کی نگاہوں سے گر جاتی ہے وہ جہاد نہیں کرتی اس لیے کہ اللہ رب العزت یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے کھڑے ہونے کو نہ پسند کرتا ہوں کری ہل ان کے کھڑے ہونے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اس لیے نہ ان کو ارادے کی توفیق ہوتی ہے اور نہ ہی وہ تیاری کرتے ہیں اس لیے میرے دوستو یہ مسئلہ بہت نازک ہے بہت خطرناک ہے ہمیں اللہ تعالی سے معافی مانگتے رہنا چاہیے ہر وقت کوئی بھی کام غلط ہو رہا ہو ہمیں پتہ نہیں چلتا بعض دفعہ بہت سارے ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہر سانس میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن وہ غفور الرحیم ہے معاف کرتا رہتا ہے لیکن ہمیں متوجہ رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدگی سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کسی ہمارے کام کی وجہ سے کسی ہماری بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں ناپسند نہ کرے نہ اللہ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو ناپسند کر لے اور کسی کے کام کو ناپسند کر لے تو پھر تو اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو میرے دوستوں کہ اللہ تعالی نے منافقین کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ اگر ارادہ کرتے تو تیاری کرتے تو اس سے میرے بھائیوں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جن کو آپ دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں بھائی ہمارا ارادہ ہے لیکن وہ کوئی تربیت کوئی تیاری نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ یہ جھوٹا ہے اور اللہ تعالی نے جو صفات منافقین کی بیان کی ہے ان میں سے ایک صفت نعوذ اللہ اس شخص کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس لیے میرے بھائیوں وہ حضرات جو کہ اس زمانے میں باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن جہاد کی تیاری نہیں کرتے انہیں صورت الطبہ کی اس چھیالیسویں آیت میں غور و فکر کرنی چاہیے اور آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جہاد کی تیاری کیا چیز ہے جہاد کی تیاری کتابیں لکھنا اور مدرسوں میں پڑھنا پڑھانا نہیں ہے یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے یہاں بات خروج کی ہو رہی ہے کہ نکلنا اللہ کے راستے میں تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لئے ظاہر سی بات ہے جس طرح ایمانی تیاری کی ضرورت ہے اس طرح اسلحے کی تیاری کی بھی ضرورت ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ ہے لیکن وہ اصلحوں سے دور باتتے ہیں تو انہیں اپنی حالت پر رحم کھانا چاہیے اور انہیں چاہیے کہ وہ جہاد کی تیاری اسی طرح کرے جس طرح صحاب کرام رضی اللہ مجمعین کرتے تھے اور ہمارے صلیف صالحین رحیم اللہ کرتے رہے ہیں صحابہ کے رضی اللہ عنہم اجمعین مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتے تھے سبق بھی پڑھا کرتے تھے اور اسی مسجد نبوی کے اندر وہ تلوار بازی اور نیزے بازی کی مشقیں بھی کیا کرتے تھے اور امام بخاری رحمہ اللہ جن کی کتاب پڑھے بغیر کوئی شخص مولوی شمار نہیں ہوتا عالم شمار نہیں ہوتا مفتی شمار نہیں ہوتا وہ جسمانی حیثیت سے اتنے زیادہ چست تھے کہ ان کے شاگرد روایت کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ سو سو ہزار ہزار لڑکوں کے ساتھ دوڑ کے مقابلے میں شریک ہوتے تھے اور ہمیشہ اول رہتے تھے بات سمجھ میں رہی ہے جی یہ جو بڑا پیٹ بڑے مولوی کی نشانی بن چکا ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا امام عبداللہ اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بخن نصف متر کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ آدھا میٹر ہے تو ایسے لوگوں کو اپنی حال پر رحم کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور یہ قیامت کے علامات میں سے یقل العلم ویک فر الجہل ویک ہار السمن کہ علم کم ہو جائے گا جہالت زیادہ ہو جائے گی اور موٹاپے میں اضافہ ہوگا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور یہ کیوں ہوتا ہے ورزش نہیں ہے اعداد نہیں ہے اپنے جسم کا کوئی خیال ہی نہیں ہے پورے دن بیٹھے رہتے ہیں بھائی اٹھ کر دو تین ڈپس لگاؤ اپنے ہاتھ پاؤں کو اوپر نیچے کرو تھوڑا سا یہ کیا چاول کی بوری کی طرح پورا دن آدمی بیٹھا رہتا ہے یہ بات انشاءاللہ سخت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کرنا چاہیے میٹھی میٹھی باتیں کر کے ہم امت کو سلانا نہیں چاہتے خلافت عثمانیہ سے آج تک نوے سال گزر چکے ہیں اور ہم خوب سوئے ہیں بہت زیادہ سوئے ہیں خلافت عثمانیہ 3 مارچ انیس سو چوبیس میں ختم ہوئی اور آج تین مارچ دو ہزار چودہ کو گزرے بھی دو مہینے ہو چکے ہیں یعنی نوے سال مکمل ہو چکے ہیں کہ ہم سو رہے ہیں سو رہے ہیں سو رہے ہیں یقیناً امت کے ایک لاکھ افراد میں سے ایک شخص جات کے لیے نکل جاتا ہے تو ماشاءاللہ تبارک اللہ،, اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں اضافہ فرمائے لیکن امت بطور امت بحیثیت امت سو رہی ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے یہ ایک المیہ ہے ایک درد اور الم کا افسانہ ہے یہ واقعہ ہے کہ امت سو رہی ہے تھوڑا انسان نیند سے بیدار ہو اور دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے کتنی تیاری ہم نے کی ہے پھر وہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے جنگ کے میدان میں نہیں آتے اس لیے کہ دشمن اور ہماری طاقت کا کوئی توازن نہیں ہے تو ان کی خدمت میں ہم صرف ایک سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے توازن نہیں ہے یہ دعوی تو ہمارے اور آپ کے درمیان متفق آئی ہے کہ آپ بھی کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ دشمن اور ہمارے طاقت کا کوئی توازن نہیں ہے ہمارے پاس ایک کلاشین اور اس کے پاس دنیا جہان کے ہیلی کاپٹر اور جہاز ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ جو جہاد کے میدان سے دور بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے کتنے ہیلی کاپٹر اب تک تیار کر لیے ہیں بھائی طاقت کا توازن تو تبھی ہوگا نا جب آپ کوشش کریں گے جب ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے تو طاقت کا توازن تو برابر نہیں ہوگا بلکہ وہ مسلسل آگے بڑھتا ہی جائے گا اور ہم پیچھے ہٹتے ہی جائیں گے تو اس لیے جو تیاری کا مسئلہ ہے اعداد کا مسئلہ ہے یہ بہت اہم ہے اور اس پر علماء اکرام کا اتفاق ہے چاہے جہاد فرض ہو یا فرض کفایا ہو جہاد کی تیاری فرزائن ہے جیسے کہ امام عبداللہ اللہ اعظم اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو شیروں کی طرح تربیت کرے نہ کہ مرغیوں کی طرح صبح اٹھا اور چلے اسکول دوپہر کو آئے پھر گئے اسکول اور پھر آئے پھر گئے ٹیوشن اور رات کو ہوم ورک وغیرہ کیا اور پھر صبح اسکول جب تک بالغ نہیں ہو جاتے یہ اسکول آنا جانا اسکول آنا جانا بس یہ اس کی زندگی ہوتی ہے اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر نوکری اور پھر اور تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو چھوکری یہ اس کی زندگی ہے اور اسی کے ساتھ وہ مر جاتا ہے جہاد کی تیاری نہیں ہوتی پہلے یہ صرف اسکولوں کا مسئلہ تھا اب ہمارے اہل علم حضرات کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے مدرسے سے آؤ اور جاؤ سبق پڑھاؤ اور زندگی گزارو جہاد کی تیاری کرو میرے بھائیو جہاد کی تیاری کرو امام بخاری رحمہ اللہ بھی ہماری طرح سبق پڑھایا کرتے تھے بلکہ ہم سے بہت اعلیٰ درجے اور بہت اعلی سطح کا سبق وہ پڑھایا کرتے تھے اور امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے وہ اتنے بہترین تیر انداز تھے کہ ان کا کوئی نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا یہ بات بہت سارے علماء کرام کے بارے میں ہم تاریخ سے بیان کر سکتے ہیں کہ وہ بہترین جہاد کی تیاری کرتے تھے بہترین انداز میں مشق کیا کرتے تھے اور بہترین ورزش کیا کرتے تھے امام بخار رحمہ اللہ کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ ایک متفق علیہ شخصیت ہیں اور سب ان کا احترام کرتے ہیں اور سب ان کی عزت کرتے ہیں اور آپ ان ساتھیوں سے پوچھ لیں جو کہ سنائپر کی تعلیم دیتے ہیں نشانہ بازی کی تعلیم دیتے ہیں کہ نشانہ بازی کے لیے ورزش کی کتنی ضرورت ہوتی ہے جس شخص کے اندر ورزش کی عادت نہیں ہوگی اس شخص کے ہاتھ کاپتے ہیں نشانہ بازی کے دوران اس کے لیے بہت زبردست ورزش کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اس زمانے کی جو تیر اندازی ہے وہ تو ہمارے سناپر سے کافی مختلف ہے سناپر میں تو آپ کو تو کمان کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے لیے تو بڑی طاقت چاہیے کہ آپ آپ تیر کو کھینچتے ہیں کمان کے اوپر رکھ کر اور پھر دیکھتے ہیں کہ نشانہ نشانے پر لگتا ہے یا نہیں لگتا اس کے لیے تو کافی تربیت اور کافی ورزش کی ضرورت ہے اس زمانے کی تلواروں کو آپ دیکھیں دس دس کلو کی تلواریں ہیں دس کلو کی تلوار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں رکھی ہوئی ہیں ترکی کے عجائب گھر میں دس دس کلو وزن ہے اب آپ ذرا سوچیں اس کو اٹھاتے کیسے تھے وہ لوگ اور پھر گماتے کیسے تھے اور پورا دینوں سے کیسے گماتے تھے اب جو ہاون کا گولا ہوتا ہے چار کلو کا چھ کلو کا اور دس کلو کا بارہ کلو کا ہوتا ہے اپنے اپنے حجم کے اعتبار سے اس میں مصری بھی ہے روسی بھی ہے وغیرہ وغیرہ ہر قسم کے ہیں چھ کلو کا 82 ایم ایم ہوتا ہے اور چودہ پندرہ کلو کا 120 سو یہ ایک جو ہے یہ ہوتا ہے ایک گولے کو اٹھانا آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے اور جب کوئی شخص ان گولوں کو اٹھا کر جہاد کے سفر میں نکلتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ دس دس کلو کی اس تلوار کو اٹھاتے کیسے تھے اور پھر اسے گماتے کیسے تھے اور پورا پورا دن کیسے اسے گماتے تھے ایک طرف سے تلوار کو گماتے تھے دوسری طرف سے اپنا دفاع بھی کرتے تھے اور اتنے سارے لوہے ان کے ہاتھوں میں ہوتے تھے یہ جو ڈھال ہے یہ پانچ 6 کلو کی ہو اور تلوار دس بارہ کلو کی ہو اب ذرا تصور کریں کہ وہ کتنی سخت ورزش کیا کرتے ہوں گے کتنی جفا کش زندگی انہوں نے گزاری ہوگی آ آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سینا اول تاؤس و رباب آخر تو میرے دوستو جہاد کا ارادہ کسی شخص کے دل میں ہے یا نہیں یہ معلوم کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ وہ تیاری کرتا ہے یا نہیں اگر وہ تیاری کر رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ارادہ رکھتا ہے اور تیاری نہیں ہے نہ جانی اعتبار سے نہ مالی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر کوئی تیاری نہیں ہے تو اس کا یہ کہنا کہ میرا ارادہ ہے تو سورہ توبہ کی چھیالیسویں آیت کی بنیاد پر وہ جھوٹا ہے اور اسے اللہ تعالی سے توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے فمراقدام آل الجہاد اعداد ان جہاد اور قطال کے جو مرحلے ہیں وہ کیا ہے سب سے پہلے ارادہ ہے دوسرے نمبر پر تیاری ہے تیسرے نمبر پر اس کام کے لیے کھڑے ہونا ہے اور اس کام کو کرنا ہے یہ تین مراحل ہیں جہاد اور قطال کے اور قتال کا ارادہ انسان کے اندر کب جڑ پکڑتا ہے کب پختگی آتی ہے ارادے میں بعد ندو جاقف الدینیہ جب اس کے اندر دینی جذبہ پختہ ہو جائے ولقنا بالقتال اور جنگ کرنے کے سلسلے میں جب وہ مطمئن ہو جائے بات سمجھ رہی ہے جنگ کرنے کے سلسلے میں وہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں اب مجھے جنگ کرنی چاہیے جنگ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے جب وہ اس بات پر آ جائے بس اب ارادہ بن جائے گا یہ تبلیغیوں کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ کہتے کہ بس ہاتھ کھڑا کر دو بھئی ایک آدمی کو اطمینان ہی نہیں ہے آپ کے کام سے تو ہاتھ کیا کھڑا کرے وہ بات سمجھ میں رہی ہے ارادہ انسان کے دل میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ کسی چیز پر مطمئن ہو جب ایک شخص کے دینی جذبے میں پختگی آ جاتی ہے اور قتال کے سلسلے میں وہ مطمئن ہوتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے یہ کام پھر اس کے دل میں ارادہ بھی پیدا ہوتا ہے اور یہ اراد القتال یا جنگ کا جو عزم ہے اور ارادہ ہے اس کو پیدا کرنے کے سلسلے میں چند چیزوں کا تعاون شامل ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے اور اس کا دل جو ہے گندگیوں سے پاک ہونا چاہیے ان گندگیوں سے جو کہ دشمن کر رہا ہے دشمن جن ظلم تشدد اور غلط کاموں میں مصروف ہے جیسے لوگوں کو جاسوس بنانا ایجنٹ بنانا وغیرہ وغیرہ ان تمام چیزوں سے اس کا دل پاک ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو کچھ امت کے اوپر ایک جبر و تشدد ہے امت کو زلیل کیا جا رہا ہے امت کو ڈلایا جا رہا ہے امت کو بھوکھ کو پیاس کی حالت میں رکھا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ایک مرعوب ذہنیت پیدا ہوتی ہے اس ذہنیت سے ظاہر سی بات ہے اس کا دل پاک ہونا چاہیے ورنہ وہ تو یہی کہے گا کہ بھئی ٹھیک ہے دو وقت کی روٹی ملتی ہے اچھا کام ہو رہا ہے تنخواہ بھی ملتی ہے سروس کرتا ہوں میں تو پھر اس کو کیا کرے آدمی تو اس کے دل میں تو ظاہر سی بات ہے جنگ کرنے کے بارے میں کوئی اطمینان نہیں ہے لیکن جس شخص کا ضمیر زندہ ہو غلامی قبول کرنے پر وہ راضی نہ ہو اور جس شخص کا دل دشمن کے کیے ہوئے اعمال کے نتائج سے پاک ہو یہ شخص اسلحہ اٹھاتا ہے فَيَحْمِلُ الْمَرْءُ المر وَيُقَاوِمُ تو اس وقت انسان جو ہے اسلحہ اٹھاتا ہے اور مقابلے پر اتراتا ہے